السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خطبہ جمد المبارہ ارشاد فرما رہے ہیں محترم جناب قاری محمد جرجیز سمساری صاحب پا مقام نمرہ مسجد نارت نازم آباد کراچی برقع 18 جنوری سن 2008 موضوع ہے تفسیر صورت فاتحہ یاد رکھیے اسلامی گیسٹوں کا مرکز صلافی کیسا سنٹر منظور کالونی گجر چوب کراچی وعن ابادت ابن السامت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب رواح البخاری یہ کتاب السلاة رب بشرح اللہ استدریم ولیمری حاضری حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا جو ہفتے کی عید کہلاتا ہے اور اس دن کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام پر کوئی صورت نازل نہیں فرمائی لیکن جمعہ کے نام پر پوری ایک صورت کا نزول فرمایا صورت الجمعہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عقل مند اور دانشمند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر دے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کی بات اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ صورت کی جو بھی تعبیر و تشریح میں کرنے جا رہا ہوں میری زبان سے جو نکلے وہ حق ہو اور کہنے والے اور سننے والوں سبھی کو اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت اللہ رب العالمین نے نہ تو تورات میں نازل کی نہ زبور میں نہ انجیل میں بڑی جامع صورت ہے اس صورت کے کئی نام ہیں سب سے پہلا نام یہی ہے کہ صورت کا سورت الفاتحہ فتح یکتحو کے معنی عربی میں کھولنے کے ہوتے ہیں چونکہ قرآن جب ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی صورت ملتی ہے اس لیے صورت کو سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے اس سورت کا ایک دوسرا نام سورت و رقیہ بھی ہے دم کرنے کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسا آیا جو نفسیاتی مریض تھا یا جس کے اوپر جن و آسیب کا کوئی اثر تھا تو آپ نے اس کے سامنے وہ تمام طریقے نہیں اپنائے جو آج ہمارے معاشرے میں آج ہماری سوسائٹی میں جو رائج ہیں اگر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں لوبان سلگایا جاتا ہے اور ہمارے ہندوستان کی طرف آئیے تو قرآن کی آیتوں میں جفرون اور ابلیز کا جہاں لفظ آتا ہے اس کو لکھ کر پرچے پر جوتے اور چپل مارتے ہیں اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے کس ابلیس یا شیطان کا اثر اس کے اوپر سے نکل جائے اور وہ قرآن کی آیتوں کو باقاعدہ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں ابلیس اور فرعون کا لفظ آ رہا ہے اس لیے میں اس کو جوتے مار رہا ہوں قرآن کی آیت کو جوتے نہیں مار رہا ہوں یہ ان کا مقصد ہوتا ہے وہ طریقہ آپ نے نہیں اپنایا بلکہ آپ نے اس کے اوپر دم کیا سورہ فاتحہ پڑھی سورہ بقرہ کا پہلا رقو پڑھا سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی آیت الکرسی پڑھی آپ نے اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل قل، کلیا یہ ہلکا فرون کل و اللہ وحت خلازب رب الفلا قلاب رب ناس ان کی آپ نے تلاوت کر کے اس کو دم کیا صورت رکیا دم کرنے کی صورت کہیں کسی حدیث سے آپ یہ مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو قرآن کی آیتیں لکھ کر دی ہوں اور کہا ہو کہ اس کو تو اپنے گلے میں لٹکا لے بلکہ بخاری کی حدیث تو ہمیں یہاں تک ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے گلے میں دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے ماں حاضی یہ کیا ہے اس نے کا منل رسول اللہ کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے آپ نے فرمایا یہ تجھے اور زیادہ کمزور کرے گا بخاری کے ایک دوسرے روایت میں یہاں تک ہے لو متا الحاظہ ماتا یموتو بھی آتا اور ماتا یماتو سمیا سے بھی اور نذرا سے بھی متا بھی پڑھ سکتے ہیں اور متا بھی لو متا یا لو متا الن لن خلل جنہ اگر تو اس حال میں مر گیا کہ یہ تعویذ تیرے گلے میں لٹکا رہا تو, تو کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا لن تدخل الجنہ جنہ عربی زبان میں لن جب آتا پہلے مزارے پر تو جملے میں تاکید پیدا کر دیتا یعنی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے مسند احمد کی اگر تو اس حال میں مر گیا یہ تعویز یا قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکی رہی تو میں محمد الرسول اللہ تیرا جنازہ نہ پڑھائے گا یعنی میں تمہارا جنازہ نہ پڑھاؤں گا اس سے یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز شرک نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اتنے تاکید کے ساتھ یہ جملے نہ فرماتے منت اللہ قطمی فقد جس نے اپنے گلے میں کوئی بھی چیز لٹکائی عقیدے کے طور پر کوئی بھی چیز لٹکائی عقیدت مت کوئی بھی چیز فقد اشرت وہ شرک اور قد جب فیل ماضی پر آتا ہے تو گویا وہ کام ہو چکا قد قدل وہ کھیل چکا وہ وہ جا چکا قد وہ پی چکا فقد اشرت وہ مشرک ہو چکا تو اس سورت کا ایک نام ہے سورت الرقیہ دم کرنے کی سورت سورت کا ایک نام ہے سورت و شفا لیکن شفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اپنے گلے میں لٹکا لے حکیم کی بتائے ہوئے طریقے پر جب تک آدمی اس دبا کو استعمال نہیں کرے گا دبا فائدہ نہیں کرے گی قرآن کا نازل کرنے والا حکیم اللہ رب العالمین ہے اس قرآن کو ہمیں ویسے پڑھنا ہے جیسے اس حکیم نے اور اس حکیم کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا دا. ڈاکٹر نے تین کیپسول دیے صبح دوپہر شام کھا لینا اب آپ کو کیپسول میں بڑی شفا ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے گلے میں لٹکا لیجیے شفا نہیں ملے گی اس لیے کہ ڈاکٹر نے آپ کو لٹکانے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ ڈاکٹر نے یہ چیز آپ کو جو دی وہ کھانے کے لیے دیے اور جب تک آپ طریقے اس طریقے سے نہیں استعمال نہیں کریں گے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے فائدہ نہیں کرے گا اسی طریقے سے قرآن شفا ہے لیکن قرآن کو گھول کر پی لینا یہ شفا کا نام نہیں ہے قرآن کو گلے میں لٹکا لینا یہ شفا نہیں ہے بلکہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وتایا اور کس طریقے سے بتایا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں قرآن ایک مہینے میں آپ نے فرما hoon, فرمایا ایک مہینے میں مکمل کر لیا کرو پڑھ لیا کرو کہا اللہ کے نبی میں تو اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں فرمایا تب تم بیس دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے قرآن پڑھ سکتا ہوں فرمایا تب تم دس دن میں قرآن پڑھ لیا کرو کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں فرمایا تب تم ایک ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرو کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اور میں اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں کہا تھا تم تین دن کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو کہا لاگن نبی کیا میں اس سے بھی پہلے ختم نہ کر لوں میں تو اتنی زیادہ تلاوت کرتا ہوں کہ میں روزانہ ایک قرآن تلاوت کر سکتا ہوں ایک قرآن مکمل کر سکتا ہوں فرمایا عمر تم تین دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کرنا ورنہ قرآن کو سمجھنا تم سے مشکل ہو جائے گا حضرت عمر فاروق عرب کے رہنے والے ہیں انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ تین دن سے پہلے ختم کریں تو اللہ کے نبی ان کو منع کر رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہو جائے گا ہمارے ہاں کا ملا مولوی ایک دن میں شبینہ کر لیتا ہے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے اور راجدھانی ایکسپریس چلائی جاتی ہے یہ قرآن کی بہرمتی ہے قرآن شفا ہے اچھا قرآن کا لفظ پر غور کیجیے کیا ہے؟ قرآن کرا یا کرو کے معنیٰ عربی میں ہوتا پڑنا. یہ ہے قرآن اسی سے مشتق جس کے معنی ہی ہوتے پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا یہ لفظ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ قرآن دنیا میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تلاوت کے لیے آیا ہے قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا تو سچا یا میں سچا چل مسجد کے اندر قسم کھا کے دیکھتے ہیں اور ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے یہ قرآن یہ قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن آیا ہے اس کی تلاوت کی جائے او تو مل کتاب واقم اصلہ آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یہ تلاوت کیا ہے تلاوت کیا ہے آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے او سینٹنس کیجیے آئے نبی آپ پڑھیے نہ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نبی پڑھتے نہ تھے یا قرآن کو چھوڑے بیٹھے تھے پھر بھی حکم دیا جا رہا اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کتاب کی تلاوت کیجیے عربی زبان میں تلاوت کو بھی سمجھتے چلو گرامر کے لحاظ سے عربی میں تلایت الو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا عربی میں تلایت الو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا قرآن کی تلاوت تلایت الو تلاوت سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلو اپنے آپ کو قرآن سے آگے نکالنے کی کوشش نہ کرو جو قرآن نے کہا بس اس پہلے پڑھو پھر اس کے بعد میں اس کی اوپر عمل کرو اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے جب آپ سعودیا میں جائیں تو ان سے پوچھنا کہ تمہارے ہاں کوئی اونٹ کے بچے کو تلون بھی کہا جاتا ہے عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹ پایا جاتا ہے عرب کے لوگ اونٹنی کے پیچھے پیچھے جو بچہ چلتا ہے اس بچے کو تلون کہتے ہیں تلون یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے ماں جہاں چار چارا چڑھتی ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں آگے جا رہی اونٹنی تو بچہ اس کے بالکل پیچھے پیچھے جا رہا ہے وہ بچہ اپنی ماں کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کوئی خطرناک جانور کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے عرب کے لوگ اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا اس کو کہتے ہیں تلون اسی تلون سے تلاوت کا لفظ مشتق ہے جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے تم بھی قرآن کے اسی طریقے سے پیچھے پیچھے چلو دنیا کی ساری بدماش قوموں سے تم محفوظ رہو گے یہ تلاوت کا معنی یہ تلگون کا مفہوم اسی سے بنا تلاوت کو تلو ماؤ قرآن پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا معاف کیجئے گا قرآن تلاوت کے لیے آیا یعنی پڑھ کے سمجھو یہ آئے ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے انگلش میں تمہارے پاس کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے تم اس کو انگلش جانتے نہیں ہو پریشان ہو جاؤ گے یہ ٹیلی گرام کہاں سے آیا آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ اللہ یہ ٹیلی گرام کہاں سے آیا کیا معاملہ ہے کہیں مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا پلان میں منصوبہ تو نہیں جب تک آپ انگلش جاننے والے سے اس ٹیلی گرام کو پڑوا نہیں لیں گے تب تک آپ کو چین نہیں ملے گا میرے بھائیوں پران کے اندر بھی چھ ہزار چھ سو چھ کی آیتیں یہ ٹیلی گرامس آپ کو اطمینان نہیں ملنا چاہیے جب تک کہ آپ ایک یا دو آیتوں کو اپنے عالموں سے سمجھ نہ لو اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ نہ لو اور اس کی تشریح نہ جان لو آپ کو بھی رات میں نیند نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ آئے ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے اور کس چیز سے ہم کو روک رہی ہے یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے اس کا ایک نام صورت تو شفا بھی ہے شفا کی سورت اس کو پڑھی اور دم کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر اتنی اجازت ہے پانی پر پڑ کر دم کرنے کی جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح حدیثوں سے خارج ہو جاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کھانے اور پینے کی چیزوں میں پھوک مت مارو یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پانی پر بھی دم کر کے پانی کو پینے کا ثبوت صحیح نہیں ہے صرف آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہو قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کریے لٹکانے کا حکم نہیں ہے اس سے دو فائدے ہیں ایک تو وہ صورت بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اور دوسری یہ کہ آپ اس کو اپنا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں چلتے پھرتے اور جو آپ لڑکاتے ہیں ان سے آپ پوچھئے آج وہ تاویز پہنے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب بھی وہ کر رہے ہیں لیٹرین میں بھی اسی کو لے کے جا رہے ہیں اور آج گالیاں بھی اس کو پہن کے وہ دے رہے ہیں یہ قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کا مذاق ہے قرآن کے ساتھ اس سورت کا ایک نام سورہ سبے مسانی بھی ہے اس کا ایک نام سبا مسانی اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے پورے قرآن کی ماں حقیقت ہے یہ سورت پورے قرآن کی ماں ہے دنیا میں کیا کچھ ہوا اور ہو رہا ہے ہوگا یہ سارا خلاصہ قرآن کے اندر موجود ہے اور پورے قرآن کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر موجود کر دیے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے سورہ فاتحہ اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے دنیا کی ساری قوموں کا خلاصہ قرآن میں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پوری سور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے بے میں اور بے کا پورا خلاصہ بے کے نقطے میں کیونکہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور پورے قرآن کی یہی دعوت ہے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو یہ بے کا ایک نقطہ بتلا رہا ہے ہمیں میرے بھائیوں قرآن بڑی علمی کتاب ہے جس کا ایک نقطہ بے کے نیچے نقطہ ہے وہ نقطہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس نقطے کے اندر موجود ہے اس نقطے سے لے کر بے کے بے سے لے کر اور وناس کی سین تک آپ کو توحید کی دعوت ملے گی آپ کو توحید قرآن کا دو بڈا حصہ توحید سے بھرا پڑا ہے توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہدب کے موقع پر سمجھوتا کر لیا میرا آدمی آپ کے پاس آیا آپ واپس مت کرنا آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا میں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے بڑے دب کے سمجھوتا کیا اللہ کے رسول نے مصالحت کی ٹھیک ہے حضرت علی سے آپ نے فرمایا کاٹ دو سہیل کہہ رہا محمد رسول اللہ نہیں محمد ابن عبداللہ کاٹ دو محمد رسول اللہ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ آپ نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا کیونکہ کافر جو کافر تھے سلح حدیبیہ کے موقع پر جن کا امیر بن کے آیا تھا صدر سہیل اس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے گا جب میں رسولی مان لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے سمجھوتا کیا لیکن توحید پر جب سمجھوتا آیا کہ چھ مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں چھ مہینے ہم آپ کے محبود کی عبادت کر لیتے ہیں تو آپ نے صاف کہہ دیا کم بلیا دین تمہارے لیے تمہارا دن میرے لیے میرا دن نہیں کریں گے توحید پر سمجھوتا نہیں سمجھوتا وہاں ہے توحید پر سمجھوتا نہیں مسالت نہیں اس سورت کا ایک نام ہے سورہ سبع مسانی سبع مسانی کے مانے بار بار پڑھی جانے والی سورت یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس کے اندر سات آئےتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے کسی بھی پارے کے کا حصہ نہیں بنایا آپ غور کر کے دیکھیے گا پوچھو سورے فاتح کس پارے میں اس کا صحیح جب کوئی نہیں دے پائے گا اس لیے کہ پہلے پارے کی شروعات پہلے پارے کا جس پارے کا نام جو ہوتا ہے وہ اس کی شروعات اسی نام سے ہوتی ہے جیسے پہلے پارے کا نام ہے علی فلامیم کیونکہ اس کی شروعات علی فلامیم سے ہو رہی ہے علی فلامی کلک آ رہی بفی دوسرے پارے کا نام ہے سیاقول اس کی شروعات سیکول سے ہو رہی ہے سیقول تیسرے پارے کا نام ہے تلکر رسول اس کی شروعات تلکا سے ہو رہی ہے چوتھے پارے کا نام ہے لن اس کی شروعات لن سے ہو رہی ہے پانچویں پارے کی شروعات ولمحسناس سے ہو رہی ہے کیونکہ اس کا نام وہی ہے آپ ہر پارا پڑھیے اس کے نام کی شروعات اسی نام سے ہو رہی ہے اور آخری پارے کا نام ہے اما اس لیے کہ اس کی شروعات اما سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہا ہے اس کا یہ ہے کہ قرآن کی یہ سورت کسی پارے کا حصہ نہیں ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہے قرآن میں لیکن قرآن کے کسی پارے کا حصہ نہیں ہے آپ دیکھیے ایک سو چودہ سورتوں میں اس کو بھی شامل کیا گیا اللہ اکبر اب آپ کیا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اور الرحیم اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے فصل سور... رکات میں آپ کھڑے ہیں آپ سورے فاتح پڑھیں گے اب آپ اتنا پہنا نہیں پڑھ رہے کو چار رکاتے سنت پڑھی ہے چاروں میں آپ الگ الگ سورت پڑیں گے لیکن سورے فاتح ایک ایسی سورت ہے جس کو آپ چاروں رکاطوں کے اندر پڑھیں گے اس کو آپ بدل نہیں سکتے پہلے یہ بعد میں کوئی دوسری چیز بعد میں کوئی دوسری سورت ہمارے بہت سے بھائی دلیل دیتے ہیں. کیا قرآن جب قرآن پڑا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اس کو وہ فٹ بٹھاتے فاتیہ کی اوپر جب سور فاتح بھی تو قرآن ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ میں یہ سوال انہیں سے کرتا ہوں فجر کی نماز تمہارا مولوی پڑھاتا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو تم پیچھے سنتیں کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو تم پیچھے سنتیں کیوں نہیں کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو ازا کا لفظ ہے اضا کریل قرآن جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ جب کوئی مر جاتا ہے اور کرائے کے ٹٹ کو ٹھیکوں کو بلا کر تم قرآن خانی کرتے ہو ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پگڑا دیتے ہو جب ایک پڑھے تو سب کو سننا چاہیے وہاں تمہارے تیسوں ساتھی تیس پارے کیوں پڑھتے ہیں کیوں شور کرتے ہیں قرآن تو یہ کہہ رہا جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تو ایک پڑے سب خاموش ہو جانا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی شاید کے اوپر تمہارا بھی عمل نہیں ہے اب رہا تم ہمارے ساتھ یہ سوال کرتے ہو کہ تم سور فاتح امام کے کی پیچھے کیوں پڑھتے ہو ہمارے پاس یہ آئے دلیل ولک دینا کا سب امن المسانی ولقرآن الظیم اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ساتھ آئے تھے دیے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ولقرآن عظیم اور قرآن عظیم دیا اس لفظ پہ غور کرنا سات آیتیں الگ دیے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں القرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا سات آیتوں گتس تذکرہ الگ اور قرآن کا تذکرہ الگ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ایک ایسا قرآن دیا جس میں سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں ول العظیم اور قرآن دیا پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب سور فاتیا یا سات آیتیں پڑھی جائیں تب تم خاموش ہو جاؤ الحمد جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں سب مسانی پڑی جاتی ہے تو ہم امام کے پیچھے بھی دوہرا لیتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے میرے حضرت عبادت میں نے خود بہ مزنہ کی بات پڑھی عبادت اپنے لا سلا لاس لا, لا سلا تمہاری کوئی نماز نہیں جیسے لا الہ الا اللہ اہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ایسے لا سلا تمہاری کوئی نماز قبول ہے ہی نہیں کب تک تب تک لا صلاح تعلیم لم یا پورا بفاتیا جب تک کہ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے جب تک اس نماز کے اندر ام مل پورے قرآن کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں یا لا جو ہے وہ نفی کمال کے لیے ہے یعنی یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی نفی کمال یعنی مکمل نہیں ہوتی ہے چلو اللہ کا شکر ہے ناقص تو تم بھی مانتے ہو ناقص نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو مسجد کے اندر اللہ کے نبی کو من جانب اللہ فراست ایمانی سے نوازا گیا تھا اس لیے آپ جانتے تھے کہ لوگ وضو پر اعتراض نہیں کریں گے سونے کی دعا پر اعتراض نہیں کریں گے کھانے پینے کے معاملے میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن میری نمازوں کو بدل دیں گے اس لیے آپ اپنی زندگی میں کہہ کر گئے سلو کما رائی تملی او لوگ تم نماز ویسے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے آپ غور کر کے دیکھیں کسی کو وضو بنا کے آیا ارے پہلے تو نے ہاتھ دھلا پھر کلہ کی میں ایسا وضو کیوں بنایا کہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ نے وضو کا یہی طریقہ بتایا پوچھو مسجد میں داخل ہوا کون سی دعا پڑھا کہے گا اللہ براہمتے کا یہ دعا نے کیوں پڑھی کہے گا اللہ کے نبی نے یہی دعا سکھلائی مسجد سے نکلتے وقت نے نے اللہ من فضل کا کیوں پڑھی کہے گا کے نبی نے مجھے یہی دعا سکھلائی ساری چیزوں پر وہ نبی کا نام لیتا چلا جائے گا اس سے پوچھو ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ناف کے نیچے نیت باندھی رسول نہیں کیا آمین زور سے نہیں بولا ایسی نماز تون پڑھی وہ کہا کہ میرے امام امام اعظم اب حنیفا نے جی ایسی ہی نماز بتائی ساری دعا پر محمد رسول اللہ کا لیکن نماز کے معاملے میں جب آئے گا تو کہے گا چاروں طریقے برک ہیں چاہے جیسے پڑھ لو میرے بھائیو میرے نبی اپنی امت کو چار چار فرقوں میں بانٹنے نہیں آئے تھے بلکہ آپ جوڑنے کے لیے آئے تھے ولا تفر فرقوں میں مت بٹ جاؤ صاحب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیا فرمایا من تک اللہ تو رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو و تفر رکور فرقے فرقوں میں مت بٹو ہمارا مولوی کہتا ہے چار امام چاروں بر کسی بھی امام کی مان لو قرآن کہہ رہا ولا تفر فرقوں میں مت بٹو ہمارا مولوی کہتا ہے چار چار کسی ایک کی بات مان لو تصور کیجئے پران کی آیتوں کا کیسا مذاق مسانی بھی ہے یہ اور اس سورت کا ایک اور نام ہے سلاد اس سورت ہی کو اللہ کی نبی نے اور اللہ نے نماز کہہ دیا ہے مسلم پڑھی آپ اس سورت کو رکو اور فجدے کو نہیں اس سورت ہی کو نماز کہا ہے اٹھاؤ مسلم کی وہ آدیش قسم تو سلاس بین اللہ کے نبی فرماتے اللہ فرماتا ابھی سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا کیا فرماتا قسم تلابین میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے اللہ نے اسی کو نماز کہا سورہ فاتحہ کو نماز کہا اور کیا کہا کہ میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے آدھی نماز میرے لیے نماز بندے کے لیے پھر کہا ازا کال الحمد للہ ربالمین اللہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب بلالمین تو اللہ فرماتا میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ کہتا ہے ازاقال ابدو جب بندہ کہتا ہے مطلب کیا ہوا اگر امام کے پیچھے آپ کہیں گے نہیں خاموش رہیں گے تو اللہ بھی نہیں کہے گا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جباب دیتا فرشتوں سے ہمیں بنی ابدی فرشتوں گواہ بند رہو میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ چپ چاپ کھڑا رہے گا تو اللہ بھی خاموش کچھ نہیں کہے گا فرشتوں سے یہ حدیث حدیذہیں بتلا رہی ہے اور نماز کس کو کہہ رہا اللہ سور فاتحہ کو نماز قال اللہ الحمد للہ رب العالمین میں نے اپنی نماز کو آدھا آدھا بار دیا جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین تو اللہ بھی کہتا میرے بندے نے میری تعریف کی اور رحمٰن الرحیم اللہ کہتا میرے بندے نے میری سنا بیان کی بندہ کہتا مہاری کی امید تین اللہ کہتا متن یادی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یہ تین آیتیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں چوتھی آیت بیس والی چھوڑ دو بعد میں بتاؤں گا بندہ اپنا سوال رکھ رہا اللہ سے صراط بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے اللہ مجھے صراط جنہوں نے مانگا ان کو سرات مستقیم مل گیا جو گونگے بہرے کھڑے ہیں وہ ٹامیکٹوئیاں مار رہے ہیں نہ سروت المستیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مستقیم ہم کو بتا سروت اللہ دینا نام لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو نے اپنے انعامات سے نوازا یعنی شوہدا کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر نبیوں کے راستے پر غیر اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیر اور وہ سنازل ہوا جو تیرے غذب سے تباہ و برباد ہو گئے اللہ کے فرشتوں گوار ہو میں نے اپنے بندے کو وہ ساری چیزیں دی جو اس نے مانگی تین آئے اللہ کے لیے تین آئے بندے کے لیے بیچ والی آئے بھائی آدھی آدھی ہے تو اگر اس کو بندوں سے جوڑتے ہو تو چار یہاں ہو جائیں گی اور اگر اس کو اللہ سے جوڑتے ہو تو چار ادھر ہو جائیں گی جبکہ اللہ نے کہا آدھی آدھی بانٹی ہے یا کن بدو و تیری ہی عبادت کرتے نبود سے پہلے کا. مفول کو پہلے لایا جا رہا ہے اور جب مفول پہلے آ جائے تو حسر کا مانا پیدا ہو جاتا ہے جملے کے اندر اب معنی یہ ہوگا ہونا تو یہ چاہیے تھا نابود کا, کا لیکن کاف کو پہلے لائے نابود سے اب کیا پڑھا گیا کا نابود اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے اور مدد بھی تیرے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں طلب کرتے یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے اب دیکھیے عبادت کون کرتا ہے بندہ اور مدد کون کرتا ہے اللہ عیا کا نبودو وہیا کا نستائن. ہم تیری عبادت کرتے جائیں تو میری مدد کرتا جا آدھی آیت اللہ کس سے تعلق رکھتی ہے اور آدھی آیت بندے سے تعلق رکھتی ہے ہو گئی ساڑھے تین سال تین سات آیتوں میں اللہ نے کہا کہ آدھی نماز میں نے اپنے لیے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے اور اللہ نے اسی کو نماز کہا ہے سورہ فاتحہ کو اب خود فیصلہ کر لو مجھے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ نماز میں نماز ہی کونا پڑے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی خود فیصلہ کر یہی نماز ہے اور نماز اس کا نام ہی صورت اسلات ہے اور سلاد میں نماز میں بندہ نماز ہی تو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی وہ خود فیصلہ کر لے ہمیں ذدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کئی نام تھے صورت کے اور بھی نام ہیں اب آئیے اس کی جملے پر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ تمام کا جو لفظ آ رہا ہے وہ علی لام استغراقی ہونے کی وجہ سے غرق ہے ڈوبی ہوئی ہیں ساری تعریفیں جیسے بھی تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اس کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے کیوں رب العالمین وہ رب العالمین ہے وہ دونوں جہان کی سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے رب الانس نہیں کہا رب الجن نہیں کہا اور اس نے اپنے نبی کو اسی وزن پر بٹھایا رب العالمین اپنے آپ کو کہا تو اپنے نبی سے کہا وہ صلاح کا اللہ رحمت اللہ عرش پہ رب العالمین ہے تو فرش پہ رحمت اللہ ہے ایسی رحمت جو سارے عالم کے لیے میں جس طریقے سے درندوں پرندوں چرندوں حیوانات و جمادات سب کو کھلاتا اور پلاتا ہوں اور ان کی پرورش کا نظام چلاتا ہوں اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے اور پلاتے تو نہیں ہیں رحمت بن کر گئے آپ یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا اور یہاں تک انکا لا کا لال خن لا انکا لا لا کا انا تو خود ہی تاکیب کے لیے آتا ہے اور انا کی خبر پر جب لام داخل ہو جائے تو اور تاکی انا کا لالا سے بڑھ کر اخلاق والا دنیا کی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا سب سے بڑے اخلاق پر آپ اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں میری بیٹی زینب کے قاتل حاملہ تھی میری بیٹی اور تیر ت نے مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا حمل صاحب لیکن تو میرے دربار میں آیا ہے میری چوکھڑ پہ تعلیم معافی مانگی ہے میں نے اپنی ذات اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا ایز ہب ایز جا جا جا جا بار میں نے تجھے بھی کر دیا اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دینے والا کس اخلاق پر فائز ہوگا یہ آپ خوش ہو سکتے ہیں جبکہ کنٹرول تھا پاور تھا حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور مکہ فتح ہو چکا تھا آپ کے پیروں کے تلے مجرمین کھڑے تھے جس کو چاہتے آپ قتل کروا دیتے لیکن آپ نے جب تاقت آپ کے ہاتھ میں آئی تب آپ نے معاف کر دیا جاؤ میں نے تمہیں معاف مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کی چلو صبر کر لیتا ہوں مجبوری میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنا اور معاف کر دینا رب العالمین کہا اس نے کہ وہ اللہ ساری اللہ کے لیے جو رب العالمی وہ انسان ہی کی پرورش نہیں کرتا آپ اس نظام پر غور کیجیے آپ کہ انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہوا پانی کھانے پینے کی چیز سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ہوا انسان کو آکسیجن سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہوا کو اللہ نے وافر مقدار میں پیدا کر دیا اور اتنی وافر مقدار میں پیدا کیا کہ کی وہ ایک منٹ کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیئرن بن جائے اس کے بعد میں انسان کھانے کھانا کھائے بغیر تو دو تین دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پیاسا رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس لیے ہوا کے بعد سب سے زیادہ اس نے پانی کو بھی اس کثیر مقدار میں پیدا کر دیا کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ایک حصہ ہے اور تین گنا زیادہ اس سے پانی پانی ہے آپ دیکھ لیجئے خشکی کا حصہ ایک ون فورتھ ہے اور تین حصے تین حصے زیادہ پانی ہے اس کے بعد کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو زمین کو اللہ رب العالمین نے اناج اور گلے کی پیداوار کا مسکن بنا دیا ہے کہ یہاں سے نکلے یہاں سے اگے اور آپ اس کو کھائیے اور پیجئے کس طریقے سے وہ نظام چلا رہا ہے تربیت کا کس طریقے سے وہ رب ہے وہ پرورش کا نظام چلا رہا ہے تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا اللہ تیری ماں کے پیٹ میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا تیری ماں چل رہی تھی اور اللہ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا تیرا دل بنا رہا تھا تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں تیرا دماغ تیرا بھیجا بنا رہا تھا ہاں نو مہینے اس اندھی کوٹری کے اندر بھی جہاں تو مجبور تھا لیکن غذا کا انتظام وہاں پہنچاتا رہا اور ابھی وہ جانتا ہے کہ باہر جب تو آئے گا تو تو ابھی آتے ہی فوراً کھانا پانی نہیں کھا سکتا ہے دانا نہیں کھا سکتا ہے جیسے ہی تو ماں کے پیڑ سے باہر آیا اللہ نے تیری غذا کو تیری ماں کی پستان کے اندر پہلے سے موجود کر دیا الحمد رب المی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کی سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے اور یہ نظام صرف وہ انسان کے ساتھ نہیں اتنی عقل اللہ نے ایک بلی کو بھی دی ہے جب اس کے بچہ جننے کا وقت آتا ہے تو بلی بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کتے اگر میرے بچوں کو مار نہ ڈالیں کتے آ میرے بچوں کو قتل نہ نگر میں کھانا جائیں وہ تڑھائی کی جگہ تلاش کرتی ہے اور ایسی جگہ بچے جنتی ہے جہاں اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو میرے بھائیو وہی مرغی ہے آج جو بلی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے لیکن وہ انڈوں پر بیٹھی اور انڈوں سے بچے نکلے اب اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی آج بلی کو سامنے دیکھتی ہے وہ میرے بچوں کو کھا جائے گی تو وہ آج اپنے پڑوں کو پھیلا کر بلی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے تصور کیجئے یہ پرورش کا نظام کون چلا رہا ہے الحمدللہ رب بلامین تمام تاریخ اس اللہ رب المین کے لیے جو سارے جہان کی پرورش والا ہے اور اس کے باوجود کوئی رب کی توحید کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدقسمت پھر کون ہے ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کا نظام وہ چلائے انگلیوں کے پور وہ بنائے پیروں کی انگلیاں وہ بنائے چلنے والے پیر وہ بنائے پکڑنے والے ہاتھ وہ بنائے دیکھنے والی آنکھ وہ بنائے سوچنے والا دماغ وہ بنائے کمپیوٹر جیسی چیز بنانے والے دماغ کو وہ بنائے آہ, احسن الخالقین سب سے بہترین پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دو رضا بخش احمد بخش فلا بخش, فلا بخش یہ فلا نے دیا یہ فلا نے دیا یہ فلا نے عطا فرمایا ذرا غور کیجیے آپ کی بیوی بی کو ساری آپ دیں سوٹ لا کے آپ دیں اور اپنے دوست سے کہیں تم میرے شہر میں جا رہے ہو میں یہاں کام کرنے آیا ہوں میری بیوی بی کو یہ سوٹ دے دینا اور آپ کی بیوی بی جب سوٹ لے تو وہ شوہر کی تعریف نہ کرے بلکہ اسی دینے والے کی تعریف کرنے لگے اور کہے تم تو بہت اچھے ہو میں نے تو اپنے دل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے تم تو میرے لیے سوٹ لے کر آئے ہو شوہر کی غیرت کو جلال آئے گا اور وہ جہاں بیٹھا ہوگا جب یہ تیری حرکت سنے گا تو فوراً چیخ اٹھے گا میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تم اپنی بیوی بی کی اتنی سی بے گیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ ساری میری سوٹ میرا کپڑا میرا اور تعریف تو دینے والے کی کر رہی ہے جس نے دیا ہے بھائیو, تم اپنی بیوی کتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے گرا سکتا ہے میرے بھائیوں اس کی غیرت کو کتنا جوش آتا ہوگا جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ اور بندے کے اوپر نام لگا دیا جائے اللہ کہتا ہے میں بنی ہوں اور یہ ساری دنیا فقیر فقرا تم سب فقیر ہو انتم کے اندر ساری انسانیت کیا سارا ساری مخلوق آ جاتی ہے تم سب محتاج و فقیر ہو اور افسوس یہ کہ آج فقیر فقیر کو مانگے فقیر فقیر سے حاجت روائی ہو مشکل کشائی کا سوال کرے مخلوق مخلوق کو پکارے اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اس نظام کو دیکھو کہ کس طریقے سے وہ اللہ چلا رہا ہے جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اس بچے کو دیکھو ہاں اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ابھی اپنی لیٹرین پیشاب پائے خانہ ساتھ نہیں کر سکتا ہے تو ماں کے دل میں اتنی محبت بھی وہ ڈال دیتا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ پیشاب کر رہا ہے لیکن ماں اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں رہی ہے ماں کی گود میں وہ بچہ لیٹرین کر رہا ہے ماں پھر بھی فرتے محبت میں اس کے گانوں کا بوسا لے رہی ہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ماں کی محبت میں بھی دھیرے دھیرے گندی چیزوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے اور جب بچہ اپنے ہاتھ پیشاب و ساف کرنے کے لائک ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنے میں اور اپنے مکان میں نہیں بلکہ الگ کنارے بچے کی گندگی اور لیٹین و پیشاب و پائخانہ بھی صاف نہیں کرتی یہ پرورش کا یہ محبت کا نظام بھی پرورش سے جڑا ہوا ہے میرے بھائیو پھر دیکھیے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ ہے اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے الرحیم دوسرے جملے پر غور کیجیے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے رحمان بھی مبالگا رحیم بھی مبالگا اس لیے ترجمہ یہی بہتر ہے جو بڑا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے وہ دنیا میں بھی مہربان ہے آخرت میں بھی مہربان ہے یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ مغرزم بھی اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے لیکن اس کی رحمت کا مذاق مت اڑاؤ امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں جب بندہ شراب پیتا ہے رات بھر نشے میں رہتا ہے صبح اٹھتا ہے کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے خوف سے ڈر کی وجہ سے توبہ کی میں نے اس کو معاف کر دیا شام ہوئی بندہ پھر شراب پیتا ہے صبح ہوئی اللہ تو میری کو معاف کر دے اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے گنا کو مٹا دو میرا بندہ میرے خوف سے کاپ رہا ہے میں نے معاف کیا تیسرا دن ہے بندے نے شام کو پھر شراب پی صبح پھر توبہ کر رہا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے آج بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے جاؤ اس کے گناہ کو مٹا دو چوسا دن ہے بندہ شراب پیتا ہے صبح ہو کے پھر توبہ کر رہا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کہتا فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو معاف نہ کرنا لکھا رہنے دو کیونکہ یہ میری رہمانیت کا مزاق اڑا اور میری کہاریت کو بھول گیا ہے کتنا مہربان ہے وہ کیسے موقع فراہم کر رہا ہے کہ تم گناہوں کی معافی مجھ سے رحمان اس کی سب سے سب سے اچھی سفت ہے اللہ کے بہت سے نام ہے ننانوے نام ہے سفتی وسطی نام رازق خالق ستار غفار یہ سب اس کی سفتیں ہیں لیکن رحم سے بڑھ کر اس کی کوئی صفت نہیں ہے کیونکہ رحم ہی اگر اللہ رحم کی صفت سے اگر خالی ہو جائے تو پھر پیدا ہی کیوں کرے وہ کسی کو کھانا ہی کیوں ہیلائے وہ رزاق پھر اس کی رزاقیت کہاں چلی جائے گی یہ ساری چیزیں اسی رحم سے جڑی ہوئی ہیں اور اسی لیے اس نے یہاں کہا الرحمن الرحیم یہ میرا رحم ہے کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو اور پھر بھی ہم تمہیں تینوں ٹائم تمہارے تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ایک غلام اپنے آقا کی اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو اس کو نکال دیتا ہے لیکن تصور کیجیے اللہ کے صبر پر کہ ہم سر عام ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں نمازیں چھوڑنے والا کیا ہے نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ سجدے میں اپنی ناک کو رگ لو اس لیے کہ ذلیل انسانیت ہے عزیز اللہ کی ذات ہے اور زمین پہ ناک سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑ کر چاہے وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو عبداللہ فہد ہی کیوں نہ ہو سدام ہی کیوں نہ تھے جب وہ زندہ کوئی بھی ہو بڑے, بڑے بڑے بادشاہ میرے دربار میں آئے تو سب کو میرے سامنے ناک رگڑنا پڑے گی اس لیے کہ عزیز عزت والی ذات تو اللہ کی ہے اب جو بندہ حیال کی آواز سن کر اللہ کے سامنے زلیل ہونے کے لیے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے مد مقابل اپنے آپ کو عزیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پرماتمے کے اللہ نے آور اور آپ بناؤ گے تو گویا کہ تم مجھ سے میری لنگی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہو اور اگر تُو نے تکبر اور عزت یہ دونوں چیزیں چھیننے کی کوشش کی تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا جو تیرے بہم و غمان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا یہاں سے آپ اندازہ لگائیے اب رحمان وہ اپنی رحمت کی صفت میں تم کو بھی شامل کر رہا ہے بار بار اللہ سے رحمت کا سوال کرو اتنا سوال کرو اتنا سوال کرو کہ اللہ نے دعائیں بتائیں نبی نے دعائیں بتائیں کہ تم اللہ سے رحمت کا سوال کرو مسجد میں جاؤ تو کہو اللہ تلی ابو آب و رحمت ہی اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے آہ, میرے بھائیو جب مسجد میں داخل ہو تو رحمت کا سوال کرو جب نماز کے لیے ہاتھ باندھو اللہ ادبر, تو اس میں بھی میری تعریف الحمدللہ رب الرحیم. میری رحمت کا سوال کرو اور بیٹھو تو ظلم ظلم ظلم میری رحمت کا سوال تم اس سے کرو ہم تمہیں مہربان ہیں ہم, ہم تمہارے اوپر رحم و کرم کریں گے جب نماز تو فارغ ہو جاؤ سلام پھیرو تو میری رحمت کا سوال کرو السلام علیکم و اللہ میری رحمت کو, کا, کا سوال کرو میرے بھائیو اس صفت سے اللہ نے بندوں کو بھی متضف کیا کہ تم مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو کیونکہ اگر میرا رحم تمہارے اوپر ہو گیا تو میں رزق بھی تمہیں دوں گا تمہارے کاروبار میں برکت بھی میں تمہیں دوں گا تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت کے سارے انتظامات میں کروں گا کیونکہ یہ ساری چیزیں رحم سے جڑی ہوئی ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہ ممکن یوسی رحم کا سوال ہے اور جب رحم ہوگا اللہ ممکن فرلی تو اللہ مقصد بھی فرمائے گا ورمنی مجھ پر رحم فرما جب رحم فرمائے گا تو ہدایت بھی دے گا وہ ہدایت بھی دے گا وہ جب رحم فرمائے گا تو تجھے تمہاری بیماریوں سے آفیت بھی دے گا ور زکنی جب رحم فرمائے گا تو وہ تمہیں رزق بھی دے گا میرے بھائیو یہ ساری چیزیں ہم نماز میں عربی میں مانگ رہے ہیں ساری چیزیں نماز میں عربی میں ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے فرض نماز کے بعد اردو میں دعائیں مانگنے کو ضروری سمجھ لیا ہے امام صاحب مانگ رہے ہیں پیچھے سب آمین آمین کہہ رہے ہیں ارے ایسی کون دعا تھی جو تم نے نماز کے اندر نہ مانگی ندی میں جو عربی میں بتائی وہ تم نے نہ مانگی اور تم نے ضروری سمجھ لیا کہ اس کے بغیر دعا کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی ایک نئی بدا دی ضروری سمجھ ضروری کو میں بدعت کا جتنا چاہے مانگے لیکن اس کے بغیر میری نماز ہی نہیں ہوگی یہ چیز بتا دے او رحیم مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے مالک تو وہ دنیا کا بھی ہے لیکن قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے تو آج کا ادھورا ہے ادھورا تو نہیں ہے ناقص تو نہیں ہے لیکن پاکستان کی ملکیت کچھ آرزی طور پر دوسرے کو سونپ دی ہندوستان کی ملکیت دوسرے کو سونپ دی سعودیہ کی دوسرے کو دے دی قیامت کے دن یہ ساری ملکیتوں کے مالک میرے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا لی من ملک لیا آج کے دن کا پورا پورا مالک کون ہے یہ سارے کھڑے ہوں گے ہاں شرابی کھڑے ہوں گے جاری کھڑے ہوں گے عیاش کھڑے ہوں گے لائنوں میں ہوں گے چیخ پڑیں گے للہ ہل واحد اس وقت ان کو رحمان یاد نہ آئے گا کہ ہر کسی بت سے متصف کریں گے وہ اللہ کو کہیں گے للہ ہل واحد کیونکہ جانتے ہیں کہ آج میرے اوپر کیا والی ہے آج کے دن کی بادشاہ تو اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار جو زبردست قہر ڈھانے والا ہے اس کی حکومت ہے فرمائے گا اللہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی آج سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو بھی بدلہ لے لے جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا انسان کا حل کیا ہوگا اسی میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تماجے پڑتے تھے روزے رکھتے تھے تحجے پڑتے تھے فرشتہ کے ہاتھ میں نام یا دے گا, وہ دائیں ہاتھ بڑھائیں گے تو فرشتہ مال نامہ کھینچ لے گا کہے گا اللہ نے مجھے تمہارے بائیں ہاتھ میں نام دینے کو کہا جب وہ بائیں ہاتھ بڑھائیں گے وہ نیکیاں دیکھیں گے تو نیکیاں نہ ملیں گی برائیاں برائیاں وہ پڑھی ہوگی نمازیں پڑھی ہوں گی وہ چیخ پڑیں گے اپنی برائیاں دیکھ کر طبقات کی حسن آبی, رب العالمین. اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئیں اللہ میری تحجد کہاں چلی گئیں اللہ میرے نوابل کہاں چلے گئے اللہ ہم میرے ہاتھوں میں کہاں چلی گئی آواز آئے گی وہ میرے تیرے حسد نے تیری غیبت تیری تیری چغلی نے دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا غیبت ایسی چیز ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے جیسے آگ لگنی کو جلا دیتی ہے وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہوگا دنیا میں ایک آدمی کا قتل کیا ایک آدمی کے قتل کی سزا ہمیں مل گئی کہ ہم کو موت کی سزا ہو گئی لیکن اگر کسی نے دس آدمیوں کا قتل کیا تو ابھی ہم کو سزا ہے موت دے دی گئی لیکن یہ ایک موت کی سزا بھی نو قتل کی سزا باقی ہے جو دنیا کی عدالت ہمیں نہیں دے پائے گی اس لیے وہ پورا پورا مالک ہے اور ہمارے پورے پورے جرائم کی سزا ہم کو ملے گی اس لیے کہ مالک یا مدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے کوئی عدالت نہیں ہے جو پورے پورے گنا ہوگی سزا دے سکے بھائی ہم نے ایک قتل کیا ہم کو قتل ہو گیا. ہم نے دس قتل کیا ہم کو قتل کر دیا تو دس قتل پر بھی وہی سزا اور ایک قدل پر بھی وہی سزا تو نو قدل کی سزا باقی ہے کہ نہیں اس لیے ایک عدالت ایسی ماننا پڑے گی جو پورا پورا بدلا ہمیں دے اور وہ عدالت ہے قیامت کے دل کی وہ عدالت ہے رب العالمی کی وہ عدالت سجا بندوں پر زردہ برابر ظلم اللہ ہماری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں انسا انسانوں اور آئے جنہ تو ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے نمازی پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے کہاں یہ ہمارے اولا کی نہ سمجھانے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اپنی بیوی بی اور بچوں کے لیے روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے ہاں محنت کرنا یہ بھی عبادت ہے رکشہ چلا چلا کر ان کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا نماز ہی پڑھتے رہو ہاں رہمانیت اختیار کر لو کسی مقبر یا مزار پہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کی رڈ لگائے رہو اور وہیں پر جا کر محلے اور گاؤں والوں کی روزی روٹیوں کو ان کے ٹکڑوں پر پل کر اپنی حرام خوری کی دہی بنا لو یہ نہیں کہا بلکہ قرآن پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا فیضہ سلاتو روف الز وقت اللہ جب نماز ہو جائے نماز ادا کر لو اب مسجد میں فالتو نہ بیٹھو اب مسجد میں بیکار نہ بیٹھو نماز پڑھ لی اللہ کہاغت ابو پھر کیا, کیا نکلو مسجد سے باہر مسجد سے جا مسجد سے کیا کرو من فضل اللہ اللہ کے رشت کو تلاش کرو اللہ کی روزی تلاش کرو روزی کو بھی عبادت کے بعد روزی کو بھی جوڑ دیا یعنی اپنی بیوی بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لکما اٹھا کر رکھ دو اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے اور سواب عبادت پہ ملتا ہے یعنی اپنے حاصل سے اٹھا کر پیار و محبت میں بیوی کو کھلایا جائے تو اس پر بھی سواب یہاں سے بھی بڑھ کر بات کہی اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیویوں سے اپنے چائے تعلقات پورے کرتے ہو ان سے ہم بستر ہوتے ہو اس پر بھی اللہ تمہیں نیکی دیتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو میں اپنے لطف کے لیے اپنے تلجس کے لیے کرتا ہوں اس پر بھی ثواب فرمایا اللہ کے نبی نے اگر یہ کام تم دوسری جگہ کرتے ناجائز عورت کے ساتھ کرتے تو کیا اس پر گناہ نہ ملتا ناجائز رشتے کے ساتھ کرنے پر گناہ ہے تو اپنی بیوی بی کے ساتھ جائز طریقے سے ملنے پر وہ سماج کیوں نہیں دے گا یعنی اپنی بیوی بی سے جائز طریقے سے ہم بہتری کرنا یہ بھی عبادت ہے عبادت کو محدود مت سمجھو ہاں یہ عبادت اس وقت آزاد بن جائے گی جب ہم فجر سے پہلے پہلے وس نہ کریں اور سورج کے نکلنے تک انتظار کریں اور سورج بھی نکل جائے اور ظہر تک ہم نہ نہائیں اور پھر کام پہ نکل جائیں نماز میں پڑھنا جیسے نماز سے بڑھ کر عبادت نہیں لیکن یہ عبادت عذاب بھی بن جاتی ہے جب فجر کے بعد ہم پڑھتے ہیں جب اثر کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں جب ہم زوال کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں جن اوقات میں منع کیا ان اوقات میں ہم پڑھتے ہیں تو جیسے ہی عبادت عذاب بن جاتی ہے اسی طریقے سے, سے اس کا بھی معاملہ ہے یا کن آبدوئین عبادت محدود نہیں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے رسول سے ایک آدمی کہتا اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا اور مجھے جانا ہے مجھے تو دو جملوں میں بتاؤ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مجھے توحید دو جملوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے بہت دور جانا کہا فرمایا توحید سمجھنا چاہتا ہے کہا دو جملوں میں توحید سمجھا دیا جب تھی مانگ تو اللہ سے مانگ جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر سمجھا دیا توحید توحید کیا ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو سمجھا دیا توحید جب بھی سوال کرو تو اللہ سے جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب ہو, ہو گئی تو یہ تین تفصیل ذرا تفسیر طلب ہیں انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا موقع دیکھوں گا پھر ہمیں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم نے سورہ فاتحہ کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید میرا علمی مطالعہ ناقص ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں نکل گئی ہوں اس کی ہم اللہ رب العالمین سے اس کی میں معافی اور معذرت طلب کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ جو حق ہو اور جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور جس کی تائید تیرے کتاب قرآن سے اور تیرے نبی کے فرمان سے ہو رہی ہو بار اللہ وہ تیرے فضل و کرم سے میرے منہ سے نکلی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور جو باتیں سبقتِ لسانی کے طور پر میری زبان سے نکلی ہیں وہ شیطان کا اس میں دخل ہے اللہ اس ہمیں نجات اطاف ووما علین اللہ رسول اما بعد. فاينا خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وعلى ال ابراهيم انك عميد. تم مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید حضرات ایک سوال ہے جو نماز میں درود پڑھتے ہیں کیا نبی اس کو سنتے ہیں اگر سنتے ہیں تو پھر مزار والے بزرگ بھی سنتے ہوں گے پھر اپ لوگ کیوں مزاروں کے خلاف ہیں میرے کسی بھی بھائی نے اس سوال دیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کے بارے الہ جو بھی میں بتاؤں اگر وہ حق ہے تو اس پر اس بھائی کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی جو نماز میں درود پڑھتے ہیں کیا نبی اس کو سنتے ہیں بالکل غلط بات ہے قرآن تو خود کہہ رہا ہے ان نلاسمی اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو جب نبی زندہ ہیں اور وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور قرآن نے کہا ان نق میت ان میتون اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی پہلے تو یہ عقیدہ آپ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ پردہ کر گئے تو پردے کا مفہوم بتائیے کہ وہ پردہ کیا ہے وہ دنیا سے پردہ کر گئے یا وہ ہماری آنکھوں سے پردہ کر گئے کیا معاملہ ہے ہمارے پاس ایک کتاب ابھی بھی رکھی ہوئی ہے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں وہ بریلی سے چھپی ہوئی ہے وہ کتاب ابھی بھی نبی اکرم قبر میں زندہ ہیں نعوذ اللہ یہاں تک لکھا کہ محمد و رسول اللہ کی بیویاں قبر میں ان کو پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستر بھی ہوتے ہیں آپ اس زندگی سے کیا مانتے ہیں جو آدمی ہم بستر ہو رہا ہو تو ظاہر بات ہے وہ غسل بھی کرتا ہوگا اور جس کو غسل کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہوگا پانی بھی پیتا ہوگا اس کو ضروریات بھی محسوس ہوتی ہوگی پیشاب پائے خانے کی تو آپ جب کہہ رہے ہیں بابا میری دعا اوپر تک پہنچا دو تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہو سکتا وہ پائخانے میں گئے ہوں لیٹرین میں گئے ہوں تو ہو سکتا وہ غسل کر رہے ہوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح قیامت تک واپس نہیں آتی ہے اور یہ پیغمبر ہاں اتنا ہم مانتے ہیں کہ القبر کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے صحیح ابھی ایسی وہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمائے جب تم درود میرے اوپر پڑھتے ہو تو اللہ کی دس رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں یعنی جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ دس رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا یہ تو صحیح ہے لیکن میں اس کو سنتا ہوں یہ غلط ہے اور ایک حدیث کسی نے ایسی بنائی کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمائے جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور کسی ملک سے درود پڑھ کے بھیجتا ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جو میری قبر پہ درود پڑتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی بتلا رہے ہیں کہ حدیث کسی جھوٹے گڑی ہے کیوں اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ کیسے کہہ دیں گے جو میری قبر پہ پڑتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں کیا زندگی میں بھی نبی کی قبر موجود تھی ذرا اندازہ لگائیے اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں جو میری قبر پہ پڑتا میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ساری باتیں موضوع ہیں من گھڑت ہیں بس ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہے اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے وہ کس طرح پہنچاتا ہے یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے ہم اس زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، ہماری زندگی سے یہ چیز پرے ہے وہ یہ دوسرے